اللهم <سؤال> الله اله الا الله وحده لا شريك له الله عليه وسلم اللهم صل الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان والذين تضامن قدريهم يذكرون ما داروا عليه ذوالين في طور انقاض حاجة من ما وضو ويقسموا على ان تفي من بلطانا بالقطاع وما ينقش سبحانك ذي ثولايكم المذكمون والذين جاءوا في ع خان ولا نے قرآن شدید قرآن حلیف میں واقعات کے کرے بنائے لیکن کسی بھی کسے کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ بیان نہیں کیا بلکہ جس وقت جس قدر ضرورت پیش آئی اس واقعات میں سے اس قدر بات اب دیکھیے کہ علیہ السلام اور طلاق کا واقعہ اللہ سبحانہ سانا تعالیٰ نے قرآن مزید میں متحد مقامات اور بیان کروایا ہر جگہ ایک نئے سلوک سے نئے انداز سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک نئی بات جو باقی جگہوں پر بچے ایسے ہی مختہ علیہ السلام کا سلسلہ سب سے زیادہ ہوا ہے پرانی مزید میں لیکن ان کا واقعہ وہ بھی سارے کا سارا ایک ہی جگہ نہیں ہے اور پھر بقصرت بیان ہونے کے باوجود جس جی قدر وہ واقعات ہے وہ بھی صرف اتنا ہے کہ جس سے کوئی نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے فبرت پکڑی جا سکتی ہے اس طرح اس کا دو لوگ واقعات کو بیان کرتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ افسانوی انداز میں پرانے مجید قرآن امید میں وہ اسلوب اور گری کا نہیں ہوا پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی کیے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھا اچھا ذکر کیا ہے بلکہ پوری سورت ان کے نام سے موصول ہے سورا یوسف لیکن اس واقعہ کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ خالہ نے وہ واقعہ بھی میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس سارے میں سے جو اہم اہم باتیں تھیں نصیحت لائے کے عبرت تھی وہ اللہ سبحانہ خانہ نے ذکر کی ہمارے کتاب و لوگ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو للا بجن اور کچھ چلوں اور سونی بھائی بات کے کسی بھی رات بیا کرتے ہیں اور پھر ایسی ایسی داستانیں وہ بنا بنا کر سناتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی غسم و عشق کی داخان ہو جبکہ اللہ کا کھانا ہوگا کہ آدھا نے پتن فرار دیا ہے واقعی آپ میں سے خدا قریب اور پھر قریب اور یہ عبرت اور اکثر کے لیے نادہ کیا گیا ہے وہ نبے اور فیل جو عام طور پہ واحدین اور عصا و لوگ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ صبح تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے بیان کی اور پھر قرآن مجید کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کا نبی نویم وسلم اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعات کی اس طرح سے تفصیل بیان نہیں فرمائی پائی صحیح حادث میں کہیں پر تھی آپ کو نہ اونچا آئے سلام کے واقعات کی تفصیل ملے گی نہ عادت علیہ السلام کے واقعات کی ندیش ملے گی نہ یوسف علیہ اصلا کو کے حصے کی وضاحت اور تشریح کے کیونکہ جس وقت خراب نے بیان کر دیا نصیحت اور فرق کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایسے ہی سابقہ قوموں کے واقعات درمیانی تقریباً سارے ہی سابقہ قوموں کے واقعات اور فخر کے ساتھ بھرے ہوئے ایک ایک سبھی کا سلسلہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بار بار دیا ہے ایک قوم کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بار بار دیا ہے اور آخری بارے تک یہ سلسلہ ہی نہیں چلتا ہے لیکن اتنی تفصیل اور ملاشت جس طرح قصوں اور کہانیوں میں ہوتی ہے یہ قرآن مجید قرآن حمید کا اسلوب بھی ہے اور نہ ہی امام الفیہ جناب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو اس قصوں کی شکل میں بیاں کیا جوس کا تذکرہ ہے موسا اور صادر حل عمت صلاح و سلام کا ذکر ہے لیکن اُن کا بیانداحت اُس اسی قدر ہے قرآن میں آ گئی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر منہ علیہ السلام سلام کے ساتھ کچھ مزید قدر کرتے تو ہمیں ان کے واقعات میں اور کوئی غلط اور نبر نہیں حاصل ہوگا جس قدر خرآم نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اتفاق کیا ہاں کسی واقعہ اور کسی قصے کے بارے میں کوئی ضروری وظاحت مخالی مسرت نے مختصر انداز میں کہا یہ ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن شبیر میں اپنایا ہے اور نقل قریب اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو ہی اپنایا ہے یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحص اور طریقہ کار ہے کہ واقعات کو بطور واقعات بتونے افغانہ بطورِ کہانی اور قصہ کبھی بیان نہیں بلکہ ہر ہونے والے واقعہ میں جس قدر بت اور نصیحت پائی جاتی ہے اور اس میں سے بھی جس قدر نصیحت کرنا مقصود ہے صرف اتنی بات ذکر کر کے اور نصیحت کا دی جاتی ہے اسی وجہ سے ایک واقعہ متحد آئی میں متعدد آیات میں متعدد سورتوں میں بکھرا پڑا ہے کیونکہ قصہ گوئی اور کہانیاں اور افغان اسلام کا مدار رہی اور اسے ہی ہندوستان گراس اجمان نے بھی آیا اور اس کے بعد صابرین اور تابعین طالرین آئین اور, اور سلط صالح بھی اسی روش پر پائے گئے اسلام میں ہونے والے بڑے بڑے, بڑے باغات رز بائی بدل بارے کا بدل سبحانہ سی رنسٹر نے پورا پورا نقشہ کھینچا ہے سورج انفال میں رزبائی بدر کا لیکن اس نقشے میں بھی سب ٹھیک ہے ہم باتیں جنہیں بیان کر کے مسلمانوں کو رنجہد کرنا مقصود تھی اللہ سبحانہ خانہ تعالی نے صرف وہ چیزیں بیان کی رضوا غزل ہوا بیاں نہ ہوا وہ آنکھ اس کے بارے میں نازر دیا لیکن اس میں بھی صرف تبرت اور نصیحت کے لیے چند چم ہم کا بدل کرایا یعنی اسلام سے پہلے کے واقعات ہوں یا اسلام سے بعد کے واقعات سبھی میں اللہ سبحانہ چھانا ہوا چاہتا تھا اور قریب احساس وہ صرف اور صرف واقعات کے نظیح ہیں اور یہی کریت کا ساتھ نتی ہے قریب کا نوجوان ہوا عید اسی کو کہا ہے کہ رام دونگاج نے بجائنش اور اس کے اندر بڑی ہی خیر اور خداش بھی کی کیونکہ سات لوگوں کے واقعات ذکر کر کے قصہ اور کہانی اور سمجھانے کے انداز میں وقت کے ضیا کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ تادقہ واقعات اور اس سے کہانیاں تفتیذ کے ساتھ بیاں کرتے ہوئے بیان کرنے والا یا سننے والا وہ کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کے بجنع کے ماہر ہونے والے جب و تدار صحابہ کرام رضوان اللہ الباض بجنائش کے درمیان ہونے والی لڑائیاں اور آویزیں ان کا سب کیا آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نہیں ملے ہاں ان واقعات میں سے کچھ اہم اہم چیزیں اخبار وجوہات وہ ضرور مل جائے گے تو یہ چیز اس واقعہ میں رواں ہونے کا سبب بنی یہ وجہ تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا اس سے یہ اثر پیدا ہوا یہ چیزیں ضرور ملیں لیکن اس کی افسانوی تفصیل وہ آپ کو الحمد السنہ کی کتابوں میں دینے کے ہاں یہ امداد اور طریقۂ کار اسلام کے قبل اہم حساب کا تھا کہ وہ واقعات کو قسم اور کہانیوں کی صورت بیان کرتے ہیں اور اسلام کے بعد روابط نے یہ طریقہ کا ہے کہ وہ ان واقعات کو تفدیل کے ساتھ تھوڑ پھوڑ کر بیان کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جھوٹ شامل کرتے ہیں اور سابقہ قوموں کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اگر ان نے غور کیا جائے تو ان کے بیان میں اکثر باتیں اقرای کی مایان سے لیے گئے اب سیدنا یوز تو پڑے گی و سلام کا واقعہ مطلب سکھانا ہوا نے چھوٹی سی صورت میں سارا بیان کر دیا اور قرآن نے جتنا بیان کیا ہے اگر اس کو کھول کر بیان کیا جائے سمجھنے سمجھانے کے انداز میں تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ آج اکیلے کا اس سے زیادہ لیکن کسوں کو یوزوں پڑ رہی تلاش و تلاش کا واقعہ بیان کرتے کرتے کئی مہینے بلا دیتے ہیں تو یہ اتنی ساری باتیں بھی کرتے ہیں نہ کسان اللہ میں موجود ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان آپ کی مارا ادم و حریف میں موجود ہیں یہ ساری اسرائیلی روایات جس کو بڑی اسلائی نے بیان کیا ہے اور بہن اسلام کے بعض کے واقعات محب الدین نے اپنی کتابوں میں دبل کی ہیں حالیف کی کتب میں واقعات درستوں تاریخ کی کتابوں میں پانچ درد یہ واقعات موجود ہیں لیکن ان کی اس قدر تر نہیں اہم باتیں صرف ذکر کی جاتی ہیں اور باقی جو لفظ چوڑی تفصیلات اور پن پت کی جو رپورٹنگ ہے یہ ساری آپ کو ملے گی تو روابط کی کتابوں سے اپنی سننا کی کتابوں سے ایسے سرت و اجتماع اس کام سے گریز کرتے ہیں کیوں کہ اللہ سبحانہ بنانا ہوگا تعالیٰ نے نج کو بنایا وہ عام عظیم فرقان حمید میں فقر کے بیان کا جو انداز اللہ نے بنایا ہے اور نبی السلن فضما علیہ وسلم نے جو الام اور طریقہ کار اختیار کیا ہے آپ کے مفتین اور پیروکار صحابۂ کرام نظمان اللہ علیہ نے بھی اس کو اخلایا اور آپ کے پاس آنے والے لوگ تطین اور فطافی اور عالفہ عظیم نے بھی اسی کو اختیار کیا اسی طرح سے صحابہ اسلام کے درمیان ہونے والی آویز میں آپس کی شد چاہے وہ جنگ جمل ہو جنگ تحین ہو یا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہونے والے لڑائیاں اور جھگڑے سبھی آج سمنا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں کیوں کہ اس کی وجہ سے صحابہ اکرام اللہ بجن کے بارے میں جن میں بس دنی پیدا ہوتی ہے اور سچ دہ عائشہ اور, سجدہ اور یبانو تعالی عنہما ان کی آویدش رہی علی ابن ابھی اتنے ابھی کال تعالی عنہ اب اگر ان واقعات کو پر کے ساتھ فور فور کر بیان کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں علی عبیم تالاح کی محبت کی وجہ سے معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ برے خیالات پیدا ہو جائیں گے اور کچھ لوگ وہ اپنے زبیہ نگاہ سے دیکھیں گے تو ان کے دل میں تجیدہ علی علی اباؤ کے بارے میں شاید کوئی خرچ کر ڈال جائے بولانا اسماعی تربی کا اللہ کا اس سے پوچھا گیا کہ جنگ جبلوں کی جین کے بارے میں انہوں نے بڑی خود کی بات ہے سکھاتے ہیں عائشہ فبی اللہ کا رن ہاں ماں ہے اور ماں سے لڑا نہیں جاتا باپ آئسہ رضی اللہ و عنہ امت کی ماں ہے اور ماں سے لڑا نہیں جاتا یہ کہہ کے انہوں نے اپنا سبزہ ایک جملے میں یعنی کرنی راجدا چاہے ماضی غریب کے ہوں یا ماضی قریب کے سب کا اصول اور طریقہ خیال یہی رہا ہے کہ وہ اس واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتے موادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے بارے میں دل میں کچھ برا پیدا ہو جائے اور ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گرام ندوان الباعین کے بارے میں کوئی بری بات بھی سننا گوارا نہیں جب یہ دل کی روایت ہے اور صبح طرف اللہ بناتے ہیں کہ رقی کریں صحیح میرے میں سے کوئی بھی مجھے دوسرے اصحاب کے بارے میں کوئی بات نہ ہو چاہیے کوئی شکایت ایک دوسرے کی میرے پاس کوشش کہ نہ لے لیا ہے کیوں سبھی کوٹیک اب رو جا کی گئی ہونی کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں تو سب کے لیے میرا سینہ لاپ ہو صحبت شران اس کام سے ان کے پاس میں آئی لڑائی جھگڑے چلش ناراضگیاں یہ سارا کچھ چلتا تھا لیکن رسول اللہ ہو اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان باتوں کی مجھے خبر نہ ہو آپس میں ہی یہ معاملہ رکھا رفا کرنے حل کر دیں تاکہ میرا سینہ سب کے بارے میں صاف ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت بھی جانے سے بڑی ہے کہتے ہیں کہ رشی کریم کا موازنہ سمایا اللہ کی اصحابی. میرے انداز کے بارے میں اللہ سے ڈرو لا سکتا میرے بعد ان کو اپنا ہدف اور نشانہ نہ بناؤ حد سے تنقید نہ بناؤ سمن اہبا ہوں اس سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محکت کی پمن اب بادہ ہوں سبھی بھى اب اور جو ان سے دبت رکھے گا تو وہ میرے ساتھ گوبت رکھنے کی وجہ سے اسے رکھے گا يمن آدا ہوں بغد آدا اور جس نے انہيں تكليف دى اسی طرح اللہ کی روایت میں ہے فرماتے ہیں میرے کو چھوڑ دو انہیں پورا ہرانا کرو اسی طرح عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی کی روایت قبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں منصب پر اچھا بھی اور بڑا جس نے میرے کو برا کہا اس پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی ذہنت کو اسی طرح طبرانی وغیرہ میں ایک روایت آتی ہے کے ذریعے غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اور خدا ہے باغ اس کے رانی ہے رسول اللہ سب رہی وایا ادادوں کی آسا بھی پن سیکھو جب میرے ان کا ذکر ہو تو خاموش رہو وہ ادا کی رن اور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو وہ اجازوں کی رن فضر تو بھی خاموش رہو تقدیر پر ہر مسلمان کا ایمان ہے ایمان کے بنیادی اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لے کے آنا لیکن اس میں و سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ستاروں کے احکام اور ان کی تعطیب کے بارے میں بھی وقت و تفریح سے منع کیا گیا ہے اسی طرح صحابت کے رضوان اللہ عب کے مال ہونے والے منازعات اور آپس کی آویشوں کے بارے میں وقت و تقرار کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ابن اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیں یا وہ رام کا نوجوان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخاط کے بارے میں کوئی بری بات کہنے سے بچ صحیح نہ مقدم کیونکہ ان کو برا کہنا آخرت میں سفر و خاطے کا باعث ہے آخرت کا وہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں جس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچے ابر ہونی صحیح رائشہ صحیح علی مصرف کی روایت عبیرو یہ تفصیل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سدت کے لیے گنا ہی صحابہ کو ہی برا کرنا شروع کر دیا اللہ کو کھانا ہوگا تارا نے سرمایہ تھا بعد ہی ربنا فتنا و دی اللہ دینا جا باقی ماں میں آنے والے لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی تبا کو ایمان جو ایمان لانے میں ہم سے شفت لے جا سکے بلا تجاسی کو لوگ نہو اور ایمان دانو اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کوئی نارا ربدہ نا سین نہ کافی اے ہمارے رقص بے شخص بڑا مہربان اور نہایت ہو رہی یہ وہ کہ جس کی طرف تھا اور یہ اخبار تم ابھی قریب اللہ علیہ وسلم کے حق ومرانا کا ہو اللہ اجزا جگہ نے ہمیں ان کے لیے اس کے رفاڑ کرنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دو آپس میں چلیں گے بھاپا کے درمیان آپس میں لڑائیاں جھگڑے مشاہرات اور منازعات ہوں گے اللہ کو قائم تھا اللہ کو قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم ہے رونما ہونے والے اواز کو اللہ جانتا ہے اس کے باوجود اللہ سے خانہ نے ہمیں ان کے لیے اتفاق کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا وہ اللہ جہاں پڑی یہ اللہ صبق کے بعد میں آنے والے یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی جو لانے میں ہم سے سرفر دے گئے ہم سے پہلے صحیح <سلح> <سلح> بخار کے مسلم میں رضی اللہ علیہ کی پراعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کہ کے بارے میں شاہ فرمایا سب پر انہیں مفتی نہیں پتا کہ ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرو ان کی نیکیوں کا احترام کرو اور ان میں سے اگر کسی سے کوئی دردش اور خطا ہو جاتی ہے تو اسے سے کرو اسی طرح ابو قدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجموع وغیرہ میں ہے سعید بخاری کے اندر بھی مڑ کہتے ہیں ابو بکر اللہ کے مالین کچھ آپس میں بات و بکرا ہو گئی رنجش پیدا ہوئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا یہ رضی اللہ عنہ سے مارکیٹ مانگی لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ جلالی طبیعت کے تھے انہوں نے بے نہیں دکھائی ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی شرح ہوئی تو آپ نے سنایا سہجن تارے پوری یا تم میری خاطر میرے دوست یعنی نہیں اب وقت اللہ عنہ کو چھوڑتے نہیں ہو اسی طرح خالد رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خالد بن رلی اور عبد الرحمن بن رضی اللہ نے عنہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا ہوئی اب خالد رضی اللہ ہوتا عنہ خبر سیو بلا اللہ کی درواروں میں سے ایک کروار بڑے آگاہ رسبے کے مالک ہیں لیکن اب صلاح نے روک پر اس کا بے خوب عوریہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا داروری ادھیا دی میری خاصیت میرے سے در گزر کرو یہ اسی طرح کچھ لوگوں نے تو فرمانے لگے صلی اللہ وسلما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان پھوڑنے سے رکونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ہم سے ایک گاہی ہوئی غلطی ہوئی ہے فَأَنزَلُ اللہ, تو اللہ نے یہ آیت نازل کی لاب اللہ آزاد ہو جائے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے نبیشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس وجہ سے تم نے آزادی کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ کا بہت بڑا ہوتا لیکن اللہ نے نبی تعتر کے لیے معافی کا پہلے ہر دیا ہے یہ اشارہ دیا انہوں نے بدر کی طرف کہ بدر کے قیدیوں سے سی آپ انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو اللہ سبحانہ کھانا ہوا کو پسند نہیں آیا تو اللہ نے سرمایہ لڑا <عَحِي> یعنی اتنی بڑی غلطی تھی لیکن اللہ سبحانہ خیال ہوا تو اہل مدر کو پہلے ہی معاف کر چکے فرماتے ہیں وہ ارجوان کا کو را مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے بارے میں سب رہ گئی ہے تو ان کے آپس میں آویلے سے اور اس سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں ہی ہی تو اللہ سبحانہ خیال ہوا تو اعلیٰ کو پہلے سے ہی پاس کر رکھا ہے ان کے لیے پہلے ہی معافی کے اعلان کر رکھے ہیں اہل مدر کے بارے میں فرمایا کہ ملو ماشے تم اتنی صدف پر تم جو چاہتے ہو کرو میں نے تم کو محافظہ دیا ہے بخش کیا ہے ایسے ہی اور میرا ہوا تو صحابہ گرام رضوان اللہ کے رحمت کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جن پچاس ویر اندازوں کو درے میں مقرر کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کی کوشاہی کی وجہ سے کافروں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کے باو تھے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واحد کے قریب ارد گرد تقریبا دم یا یعنی اس کے قریب دن کے قریب صحابہ گرام باقی رہے باقی سب میدان جنگ چھوڑ کر چل دی چند کے میدان سے بھاگنا کبھیلا گناہوں میں سے بہت پرابنا ہے لیکن اللہ کو کھانا ان دارا فرماتے ہیں انج لوگوں جمان تم میں سے وہ لوگ جو گروہوں کی گڑائی یعنی واپس ہو رہی تھے ان نمس اللہ مشریفین کا تھا وہ شیزان نے انہیں ان کی بات غلطیوں کی وجہ سے پکڑا دیا تھا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے بکور شری یقین اللہ کا قوم بخشنے والا مہما زبان ہے آج بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ خلا صحابی ہوتے بھاگ گئے تھے خلا صحابی ملان چھوڑ کے ان کی اس غلطی کو معاف کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے خود کیوں معاف نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالی نے قربانی کے کو معاف کر دیا اور کچھ دنوں میں صحابہ اور سیدنا عثمان پر اللہ ہے کے بارے میں صبح در پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے اس اعلان معافی کے باوجود انہیں معاف کرنے والے نہیں بنتے انہیں تیار نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ غزل ہے بدل میں بھی شریک نہیں تھے کہنے کہ لگے ہاں مجھے یہ بھی پتا ہے کہا آپ جانتے ہیں کہ وہ بہتری سامنے بھی سامنے نہیں تھے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہنے لگا کہ اتنی تین بڑی بڑی غلطیوں کے باوجود ان کو خلافت کیسے ملی وہ تو خلافت کے حق بار ہی اور اس بات میں ہمر ون الاؤ میں تمہیں بتا سکتا ہوں ان تینوں باتوں کی حقیقت رہی بہت کی لڑائی تو اس کے بارے میں اللہ کو نے پیغام کیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو رہا بدر میں شریک نہ ہونا تو وہ اس وجہ کے ساتھ سے ساتھ کہ انہیں رسول اللہ صنع علیہ وسلم نے روکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی روکریا اور تعالی عنہ ان کے فقد میں تھی وہ بیمار تھی تو ان کی عیمارداری کے لیے ان کو پیچھے چھوڑا اور رہ گئی بات باتوان کی تو بہت رضوان ہوئی ہی نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ رسمان ابن عصبان رضی اللہ پکا کے ہاں کوئی زیادہ فرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بحث رضوان میں شریک نہ ہونا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے من سے مس ہے کمی نہیں تو بہرحال اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور سارے صحابہ خیران سے اپنے ہاتھ پر دیا دی اور آخر میں اپنا دوسرا ہاتھ سب سے اوپر رکھا سا یہ عمان وقت سارے باعت صحیح باعت صحیح باعت صحیح. تو اس میں اس کی تینوں کے جواب سے اللہ عمر اللہ تو بہرحال صحابہ کے رضوان اللہ کا طریقہ کار وہ یہی تھا کہ ایسے واقعات سے وہ گریز کرتے اور ان کے اندر موجود جو حقیقت ہے صرف وہ لوگوں پر عیاں کرتے خلیفہ راش ہے بن میں عزیز عالمہ سے جن کے شکین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے دل کا دی ماروں تخار اللہ یہی یہ جب جبل وقین میں قتل ہونے والوں کے خون وہ خون ہے کہ اس سے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا فلا ان تو بندنا نہیں کرتا یعنی جگہ جمل اور جگہ پہ کسی بھی قسم کا تبزلہ کرنے سے انہیں کیا اللہ کو کھانا ہوا تعالی نے یہی انداز اور سر کار سمجھایا ہے یہ وہ صرف گدش ہی جو انہوں نے پلا ہونے کے لیے اور انہیں فائدہ ہو دے گا جو کچھ کرو گے سابقہ قوموں کے واقعات اور کسے کہانیاں ان کو چھیڑنا سسکرے کرنا اس کا انہیں کیا فائدہ بتا دو معلوم تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تم اپنے کام سے کام رکھو ہاں جس قدر تاہر عقیدے کے ساتھ یا کے ساتھ ہے کو بیان کیجیے اس کو سمجھیے اس کو سنیے کیونکہ اپنے عقیدے اور عمل کو درست رکھنا یہ اسلام کا اوکین حلق ہے اور وہ باتیں جن کا تعلق مسلمان کے نہ عقیدے کے ساتھ نہ عمل کے ساتھ ان کو چھیڑنے کا کوئی مقصد نہیں کے طور پر لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا ہے ام موسا ام موسا کا نام کیا تھا موسا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا اگر آپ کو نام پتہ چل جائے تو کیا فائدہ ہو جائے گا اور اگر نہیں پتہ چلے گا تو کیا علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا سہارے کی ناپسند کیا ہے جس کا پہلو عقیدہ حضرت کے ساتھ نہیں ہے موسع اسلام سے پوچھا تمام بولا ہمیں وہ عید کی دعوت دے رہا ہے ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اب موسا رہی سلاد سلام اگر کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے تو انہوں نے کہنا تھا تو انہی کے مدد سے ہیں اور اگر کہہ دیتے کہ وہ غلط تھے تو فرعون نے کہنا سادے کو یہ تمہارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے قوم کو ان سے بد درد کر دینا دوسرا انسرات اور اسلام نے بڑا عقیمانہ جواب دیا فرماتے ہیں کتاب لالی والا انسان ان کا ہر میرے حد کے پاس ہے کتاب میں اللہ نے جو احساس پھول میں لکھ رکھا ہے اللہ جانے وہ کیا دیکھا تو اب اس کی بات کرتا ہوں دلیل کے سامنے بات ہے سامنے پیشہ لوگوں کے کچرے کو چھیڑنے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ریز کیا جائے تو بھی کریں یہ اہل جما کا منحج اور طریقہ کار ہے اور اسی میں ہر لحاظ سے خیر ہے واقعہ واقع وہ بھی کسی قسم کا واقعہ ہے کہ اگر اس کی تفصیلات کو بیان کیا جائے تو بہت کی خرشے بہت سے برے دن اور برے گمان وہ دنوں میں جگہ دیتے اس لیے اس واقعہ کی تفصیل سے بچتے ہوئے کہ اہم امور اخبار وجوہات اور اس سے موجود نصیحتیں اور ابڑتے صرف انہی کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے وہ بھی اس وقت جب رواط کی طرف سے اس واقعہ کو ورز دے کے پیش کیا جائے اور اہم سونا کو پریشان کیا جا رہا ہو اور اگر ان کی طرف سے اس حصد کی کوئی چیز نہ ہو تو ایسے واقعات کی اب جب بھی معلوم کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی سے تب